عدم الشّۃ الرحمن الحیم السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرۃمن البشہ واٹسپ گروپ سے اور باقی دام واشہ باقی تمام براد الام اور خوارین سب کچھ بار باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوت میں سے آج درج نمبر سینتالیس ہے ہمارے پاس سے نماز کے زیاد کے معنی مفہوم سمجھنے کے بارے میں ہیں تو پرسوں جو ہے کرأات کے باب میں جو ہے چونکہ تقبر تو احرام ہو گیا پھر دعائیں استفتابی پڑھ لیا یا یسوانِ العمعن و جاتوں اس کے بعد جو ہے عوض باللہ پڑھنے کے بارے میں اعظب اللہ کے بارے میں تھوڑا توجہ دے دیا پھر سورہ الحم شریف کے بارے میں اس کی فضلت کے حوالے سے ہم لوگوں کو کل کی درس میں بتائیں اور ابھی جو ہے ہمیں چونکہ قرات سے مراد الم شریف اور اس کے بعد ایک سورت کا پڑھنا ہے <coughs> تو ایک شرا پڑھنا ہے مکمل ایک شرح پڑھنا ہے ہاں جی ہماری فکولہ حوت کی روشنی نمازہ نگر میں شریف پڑھنے کے بعد فرض نمازوں میں پہلے اور دوسرے قدم علم شریف کے بعد ایک مکمل صورت پڑھنا ہے مگر یہ کہ کوئی بندہ اس کو شرح آتا ہی نہیں ہو تھوڑا سا علاوہ مثلا جو ہے یا ہنگامی حالت میں ہے ہو نماز خو پڑھنے وہاں پورا شرح پڑھنے کا فرصت نہیں ہے تو اسی صرطوں میں وہ پھر قرآن میں صرف الحم پر بھی اتفاق کر سکتے ہیں قرات کا جو ہے تھوڑا سا ایسا پڑھ کے پھر ہنگامی نماز پڑھ لی نماز خوف جو کہ فکل آباد میں آیا ہوا ہے ورنہ عام حالت میں علم شریف کے بعد ایک مکمل شرا پڑھنا ہے ہاں جان بوجھ کے اگر آپ نے ایک شورے میں سے آدھا پڑھ لیا عام حالتوں میں تو آپ کی نماز باطل ہے ایک تو آپ نے ایک نماز پڑھنا ایک شرہ پڑھنا ہے دوسرا شاہ نے ہورمائے دو شراح علم شریف کے بعد کوئی بھی دو شرح نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ جو ہے چار تین دو دو کر کے پڑھ سکتے ہیں ایک سورہ واضح اور علم نشرا ان دو کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں پہلے واضح پھر علم نشرہ علم شریف کے بعد ایک ہی رکعت میں دوسرا علم شریف کے بعد اور لی ایلا علا قریش یہ دو سورہ جو ہے آپ ایک ساتھ ایک ہی رکھت کے اندر پڑھ سکتے ہیں عالم شریف کے بعد باقی تمام سورے آپ نے صرف علم شریف کے بعد ایک ہی شرا پڑھنا ہے زیادہ سورہ نہیں پڑھنا ہے اب میں ان چار صورتوں میں جو ہے اوزالعلم ترکیف علی اللہ قریش شاشر فرماتے ہیں یہ سورے جو ہے معنیٰ آپس میں شدید مرتبط ہونے کی وجہ سے ایک صورت کے معنی ہیں اب معنیٰ کیسے مرتبط ہے اس کے میں تھوڑا سا کو توجہ دے دوں سورہ وضحاء اور سورہ علم نے ہاں جی یہ دونوں شراح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احسانات ہیں آپ پر انعامات ہیں اس کا خاصہ بزگر دونوں صورتوں میں پہلے صورت میں آپ کو اللہ نے میں نے آپ کو نوت سے نور سے نوازا آپ کو ہدایت دے ديا یعنی نوت کے نور سے آپ کو نوازا اور اسی طرح جو ہے آپ يتين تھے ہم نے آپ کو جو ہے حضرت اور طاليدالمت جس سے سرپرستوں کا سواوا لے کیا اور اس طرح آپ بے بے آپ جو ہے آپ کے پاس کوئی مال تھی تو آپ نے خط خرجہ جیسے عظیم حسیہ کے ذریعے سے دو جی کے ان کے مال دیکھا ہم نے آپ کو بے نیاز کیا تو اس طرح جو ہے پھر پیاس سے فرمایا پھر آپ یتیم کو جڑ نہیں ہے اس طرح جو ہے آپ کو شک بہن فرمایا اور اس طرح جو ہے مین چیز اس میں جو ہے اللہ کی طرف سے آپ پر آپ کے بچپن میں ہونے والا ہاں اب جب یتیم <سلام> پیدا ہوا تھا تو آپ کو جن شفیع حشیوں کی سرپرستی میں حضرت عبدالمتل حضرت اب طالی وضاح حض مال اس کے بعد جو ہے آپ کو اس طرح اپنا اللہ تعالی نے آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دیا اس کا ذکر ہے پھر صورح والم نشرہ میں معنوی طور پر آپ کو نبوت کے مذہب مقام کے منصب کے لیے آپ کے سینے کو کھول دینا اور آپ کے بوش کو ہلکا کر دینا آپ کے مقام و منزلت کو برفا نہ لکا ذکر اونچا کرنا ہاں جی اور علیہ السلام کے ولایت کے ذریعے سے جس طرح بعض میں یہ فائدہ فراتہ سب سے یہ مرادلے بعض رواج میں کہ جو ہے آپ کے بوش کا اپنے علیہ السلام کے ولایت جو ہے آپ کے بعد علیہ السلام کی جانشینی کو مین کر کے بھی خواتین میں ہم نے آپ کے بوجھ کو حل کر دیا ایک تفصیل اس کی یہ بھی ہے ہاں جی تو اس طرح جو ہے یہ دو شراخ ایک مہمان بھی ہے اللہ تعالیٰ سے انعامات اور پہلے میں اگلحاظ دیکھا جائے تو ظاہری انعامات سے جو آپ کی زندگی کے لئے ضروری تھا ان سے نوازنے کے ذکر ان دو صورتوں میں رہ اللہ کی طرف سے آپ پر اپنی خاص شفقتوں کا ذکر ہے اس لیے ان دو صورتوں کو معنیٰ کے لئے ایسے ایک معنی سے ایک سمجھا گیا ہے حصیل حرمتیں یہ مانا شدید ربت کی وجہ سے ایک سور کی معنیٰ میں دوسرا سورۂ عالم ترکیف علی اللہ خریش میں علم ترکیف آپ کو پتہ ہے ابراہا جو ہے وہ یمن کا بادشاہ تھا اس نے کعبہ کو خراب کرنے کے لایا تھا اور کعبہ پہ جو ہے قریش مکا رہتے تھے یعنی ان کے گھر بار سب کو توا برباد کر کے ان پر حملہ کر کے ان کی اچھے سے اپنے قبضے میں لے کے کعبے پر قبضہ کرنا اس کا مقصد تھا لیکن چونکہ اب ابراہا ایک لہٰذا اللہ کے گھر کا دشمن اور قریش کا بھی دار ایک دشمن ہو گیا تو اللہ نے ان کی دو خطرناک دشمن کو جو پوری طاقت کے ساتھ آیا تھا قریش کے پاس ان سے جنگ کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی تو اللہ نے ان کو نیشت و نابود کر دیا ہاں جی وادی محسر میں مناف ہونے سے پہلے پہلے تو اب ابابل پر اندوز تو یہ یقیناً قریش خاندان والا بہت بڑا احسان اس کے بعد قریش خاندان کے سریلی قریش میں ان پر جو ہے تجارتی جو سہولت اللہ نے ان کو فراہم کیا تھا فرماتی قریش جو ہے سال میں دو دفعہ تجارت کرتے تھے ایک دفعہ جو ہے سردیوں میں شام یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف کیونکہ شام ٹھنڈا علاقہ ہے یمن گرم گرم علاقہ ہے تو سردیوں میں یمن کی طرف سردیوں میں اور گرمیوں میں شام طرف یہ لوگ تجارتی سامان لے جاتے تھے کاروبار کرتے تھے عربوں میں کسی بھی قبل کے لوگوں کو جو ہے اس سفر میں ان کے سامان کے لیے ان کے, کے تجل نہیں تھا لوگوں نے ان کو ہر صورت میں لوڑنا تھا اور وہ بڑے مشکل سے ان کی جان بچتے تھے سامان پری منزل تک پہنچا سکتے تھے لیکن قریش والوں کے لیے کہاوا کے کہ متولی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ اس عرب کے دور جہالت کے لوگوں کے درمیان بھی قریش والوں کا ایک خاص احترام تھا ہاں وہ اپنے خاص علم سال لے کر چلتے تھے اور نشانی لے کر تو قریش خاندان پہ کوئی ڈاکو کوئی جو ہے لوگ جو ان پر حملہ نہیں کرتے تھے اور وہ پرامن طرقے سے اس لیے سال میں دو تجارت کرتے تھے جو جیسے قریش والے بہت زیادہ مالدار تھے مادی طور پر ان کے پاس کافی وسائل تھے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان پر سا احسان تھا اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں دشمن کے خوف سے بچایا اور سردی اور گورنی شتا وسے گرمی شتا سردی سے گرمی گرمی اور سردی کے دو تجارتی سفر میں بھی ہم نے تمہیں امن دے کر سہولت فرمتا فرمایا تو یہ دو شرح جو علم درکیبہ علی اللہ قریش قریش خاندان پر اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر ہے اس وجہ سے ان دو سورتوں کو بے منزلہ سرحِ واحدہ قرار دیا ہے ایک صورت کی مانت لہٰذا یہ دو سورہ ایک ہی رقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں باقی جو بھی سورہ آپ پڑھیں گے کوشش یہ کریں ان کے معنی مخووم کو بھی سمجھنے کی تاکہ جو ہے علم شریف کے معنی مخون سمجھ کے انجام پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر جتنے آجازی آجازی آتی ہیں تو ان مختلف سوروں کے معنی مخوون سمجھ کے پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعبار و تعالیٰ نے مجھے کیا حکم کیا ہے مبارک سورت میں اللہ تعالیٰ نے سورے کے اندر کیا کیا مطالب میرے لیے بیان فرمایا ہے یا حکم اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے ہم کلام ہو کے اس صورت کے معنی مفہوم مجھے پہنچا رہے ہیں کیونکہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی کیفیت ہے لہذا پیارے نبی نے بھرمۂ السلی ناوج جی مومن جو اللہ سے نماز کے اندر ہم کلامی کرتا ہے لہذا ان کے معنی مفہوم کو جتنا ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے نماز میں حضور قلب پیدا میں بڑا جو ہے معاون ہوگا اب عالم سراح جو ہے آپ کے پڑھنے کے بعد اب آپ نے تقبیر پڑھ کر ہاں جی اللہ اکبر پڑھنا یہاں پر واجب ہے لیکن ہاتھوں کو رکو جانے کے لیے اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے لیکن ہاتھوں کو جیسا تقبیر احرام میں آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا ابھی بھی کاندھے دونوں کاندھے اور کانوں کے بیچ میں اٹھانا ہاں جی تاکہ آپ کے دونوں جو انگلوں کے شہادت کو انگلے آپ کے کانوں کے سرے تک پہنچ جائیں اتنا ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے ہاتھ کو اٹھانا سنت ہے اللہ اکبر پڑھنا رخو میں جاتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے یہ واجب ہے یہ لوگ آپ لوگ ذہن میں رکھے ہیں دنگرامی. تو میں سے شاشر ہیں عالم شریف اور سرا پڑھنے کے بعد آپ رخ میں جائیں یہاں یعنی لکھے قرأۃ ختم ہونے کے بعد دعوت شریف میں ہوتے ہی جو ہے اللّہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑ دیں اور رکو میں آ, جو رخ میں چلے جائیں اور رکو میں آپ نے کتنا جھکنا ہے کیا سطد اللہ نے فرمایا آپ اتنا نیچے جھکیں کہ آپ کے دونوں گھٹنے جو ہے آپ کے ہتھلی کے اندر آ جائے اگر آپ صحیح سلامت ہے, آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو بندہ جب کتنا جھکیں گے اس کے گھٹنے ہتھلی میں آ جائے تو اس کے کمر یقیناً سیدھا ہو جائے گا آپ کے جسم جو بیچ میں سے جھکیں گے اور ایک نوے ڈگری نو نو کا ڈگری نوے زاوے کا ڈگری ہی بن جائے گا بالکل کمر سیدھا ہو کے آپ بیٹھیں گے تو نہ سر زیادہ نیچے کریں نہ سر اوپر رکھیں سر بھی بالکل کمر کے سیدھ میں رکھیں لیکن نگاہ جو ہے سر رکو میں دونوں پیروں کے بیچ میں رہنے کا حکم ہے رکو میں ہاں جی تو شاید فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کانوں تا اٹھا کر نیچے چھوڑیں اور رقو میں اتنا جھکیں کہ آپ کا سر اور ریڑھ کی ہڈی برابر ہو سکے اتنا جھکیں سر اور عید کے ہڈی نہیں یقیناً آپ جو نوے زاویہ کی ڈگری بنا دیں گے کمر بالکل جک سیدھا کریں گے تو یہ صحیح ہوگا سر اور عید کے ڈی برابر ہوگا بتائیے صحت سلامت والے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے سر زیادہ نیچے کرنے کا حکم بھی نہیں تھا کے رہنے کا بھی بالکل نوے ڈگری کے سیدھ پہ آپ نے کمر کو بالکل سیدھے کرنے تو ازن کرامی البر برکہ روکو میں آ کے کمر سیدھا کرنا یہ دن میں رکھو یہ وہ یہ نماز کے ارکان میں سے رکو میں اگر کر کمر سے کرنے ہونے تک رقو میں آنا یہ نماز کے ارکان میں سے ہیں ہاں جی اور اس میں تو معنی نہ کرنا پھر اطمینان کا سال لینا واجبات میں سے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر سبحان ربی العظیم میں وب ہم یہ مبارک تصویر ایک دفعہ پڑھنا پر واجب ہے اس تصویر کو پورا اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ ایک دفعہ پڑھنا پر واجب ہے اور اگر آپ نے تین چار دفعہ پڑھا آپ کو سنت ہے باقی رقو میں نگاہ آپ کا دونوں پیروں کے درمیان میں رہنا یہ آداب میں سے ہے ہاں جی تو رقوع ہی کے اندر جو ایک رکن نے نفس رقوع میں نوے ڈگری پہ جونا پھر مکمل آپ کو مطمئن ہو جانا اطمینان کا ساتھ دن میں رقو میں مکمل آ چکی ہوں ہاں جی اور اس کا اطمینان کر لینا اس کے بعد تو سبحانہ رب الا و رب العظیم وبحمدی پڑھنا ہاں جی سوال بلازم و بحم سے پڑھنا واجب تو نہ کرنا واجب اور نفس رقوع میں جگنا یہ رکن میں سے ہے اور واجب واجب اور بڑے ارکان میں سے نے سمایا اور یہاں بھی جو ہے نماز نماز کے رکو نماز کے ارکان میں سے گنا ہے دعوت شریف میں بھی اور رکو میں جب آپ ہیں تو آپ کے نگاہ دونوں پیروں کے بیچ میں ہونا یہ نگاہ کے آداب میں سے اجان گرامین اب رقو میں جا کر آپ نے جو تصویر پڑھنا ہے ہاں جی آز حالت رکو میں اس تصبیح کو پڑھا کریں اور اس تجبیح کا ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے رقو میں جا کر وہ یہ ہے سبحانہ ربیل عظیمی وو ہم سبحانہ ربی عظیمی وب حمد سبحانہ اب سبحان, سبحان, سبحان کا جو پہلے کا اجفا ہو چکا سبحانۂ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک قرار دینے کے معنی میں ہاں جی سبحان یعنی اللہ میں پاک تو میں تجھ تری پاک ذات کو رب بھی کا مانے گیا میرے رب میرے پالنے والے میرے پروردار میرا راز میرا مالک کیونکہ رب کے یہ سارے معنی ہیں اللہ تعالیٰ میں یہ سارے معنی صحیح ہو جاتا ہے تو اے میرے رب اے میرے مالک ہاں جی اے میرے پروردگار کے معنی میں ہیں سبحان ہی معنی پاک اور منظہ کرا دینا ہر ایپ اور نقص سے عظیم یعنی نہایت ہی عظمت والے اللہ جب اس پوری کائنات کا مالک ہے مالک ہے حقیقی ہے سات آسمانوں اور سات زمینوں کا مالک ہے حقیقی ہے جو کچھ اس کے اندر ہے حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظمتیں ہیں نظام ہیں ہاں جی سورج شاہ کا نظام ہے ویسے کتنے سالوں سے ایک نظام پہ چل رہے ہیں آ رہے ہیں غروب ہو رہے ہیں طلوع ہو رہے ہیں ہاں جی بھائی سورج کو ایک مدار میں ایک نظام میں سے فیت کرنا اور اس کو اللہ اپنے محکوم کرا دینا اس کے حکم کے تعوع کرا دینا انسان ذرا غور کرے ہاں جی بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ آنکھ کا ایک عظیم دنیا ہاں جی صاحب کی زمین سے چار گنا بڑا ہے عظیم جس طرح سائنسدان بول جاتا میں نے سنا ہے سے زیادہ تو وہ یقیناً زمین سے تو کئی گنا بڑا ہے تو یہ زمین سے کئی گناہ بنا آگ کا جو ہے آگ کی ایک دنیا ہے پوری آگ ہے اس کو ایک جگہ پر فٹ کرنا ایک نظام میں ڈالنا کس کا کام ہے اب ذرا سوچیں مظہار کو ذرا سوچیں اللہ کی عظمت کو جاننے کے لیے اس کی قدرت لائط حق یہی ایک ہی سورج کا ایک نظام میں ڈالنا یہ کافی ہے ہاں ایک تو اتنی عظیم جو ہے ایک موجود ہے ہاں ایک عالم ہے اس عالم کو ایک نظام میں ڈالنا ہاں جی اس کو ایک جگہ پہ فٹ کر کے اس کے نظام میں ڈالنا یہ اس کے اللہ تعالیٰ کی نظمت ہے پھر پورا آنکھ کا ایک مجموعہ اس کا ایک نظام میں ڈالنا یہ کتنا مشکل کام ہے ہاں جی لیکن وہ ذات ہے جو اللہ کل شین قدیر اللہ ہے اس نے سورج کو اس طرح نظام میں ڈالا زمین کے اندر ہاں جی یہ تمام بڑے بڑے پہاڑ گاڑا اور اتنے عظیم سمندریں اس کے اندر خلق فرمایا ہاں اور کیا کیا حکمتیں اگر ہم غور کرتے چلیں جس کائنات کے اندر ہے عظہن گرامی لہٰذا میرے رب کو ہم عظمت سے یاد کرتے ہیں تو بلا شک شبہ و عظیم ہے لہذا جو ہے سبحان پاک اور منظہ ہے ہر عیب اور نقص ربی رب العظیم میرا وہ رب میرا وہ مالک وہ میرا اللہ ہاں جی جو کہ نہایت ہی عظمت والی ذات یعنی نہایت ہی عظمت والی میرا رب تو وہ پاک اور منظہ ہے ہر قسم کے ایپ اور نقص سے اس وقت کا معنی یہ ہے سبحانہ ربی العظیم و بیم یعنی میرا رب جو اور مالک ہاں جی پروردگاہ جو نہایت عظمت والی ذات ہے ہاں جی وہ پاک ہر عیب سے پاک اور منظہ ہے اور اس کو میں ہر عیب سے پاک اور منظہ قرار دیتا ہوں وہ بھی ہم دے جی واغ آتا ہے اس با کو عربی عدالیہ سے باٮٔ مساوت کرتے ہیں یعنی ساتھ ہی میں جس اللہ کو اے اب و نقص سے پاک کرا دینے کے ساتھ ساتھ وہ ابھی میں اس اللہ کی تعریف پہ کرتا ہوں اس کی حمد کرتا ہوں ہن جی اس کے جو ہے تعریف اور حمد کرتا ہوں ہم کسی میں جب کمالات دیکھتے ہیں بے جہد کمالات دیکھتے ہیں تو بندہ مومن جن کے اندر حسد نہیں ہوتی نا حسد بغوش تو پھر وہ بے اختیار کسی کی مدح سرائی کرنے لگتے ہیں خواہ اس ذات میں موجود کمالات کا فائدہ آپ سے تعلق ہو یا نہ ہو ہم میں خود سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے طرف میں وہ کمالات ہے تو آپ لب سرا ہو جاتے ہیں آپ کی زبان اس کی مدح سرائی پہ کھل جاتی ہیں بولنے لگتے ہیں تو وہ بھی ہم جی علام تیز کو ہر اے و سے پاک کرا دینے کے ساتھ ساتھ تیری حمد کرتا ہوں تیری تعریف کرتا ہوں کیونکہ تو وہ ذات ہے جو ہر کرم کے کمالات کا مالک ہے جب تو ہر قسم کے کمالات کا مالک ہے اور وہ بھی بطور ملغ واقعی مالک ہے تیرے علم کی کوئی انتہا نہیں تیرے ہانج جی، رحم کی کوئی انتہا نہیں تیرے صبر کی کوئی انتہا نہیں تیرے کرم کی کوئی انتہا نہیں تیرے بخش کے کوئی انتہا نہیں تیرے رازکیت اور مالکیت کی کوئی انتہا نہیں تیرے تو ہر صفات میں ہاں جی اللہ تنہا اچھے صفات کا مالک ہے لہذا میں تیرے اس پاک ذات کا حمد کرتا ہوں تو اس مختصر تجربے کا یہ تجمہ آگے انشاءاللہ شاء گے